السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ <تصفان> الحمد لله رب العالمین واشهد ان لا اله الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدًا عبده ورسوله صلوات الله وسلام عليه وعلى اله و على اصحاب و من اتبع بهدي واستن بسنته الى يوم الدين وبعد معزز ناظرين ومشاهدين ومسامعين کرام شرح عقیدہ واصطیا پر آپ لوگوں کے سامنے مسلسل یہاں درس ہوتا ہے ہر ہفتے کو اس سے پہلے ہماری گفتگو پران کریم کی جو سب سے عظیم آیت ہے آیت القرسی اس کی تفسیر آپ کے سامنے ہم بیان کر رہے تھے اور یہ جو اس آیت کا حصہ ہے عالمین احدیماخل فہم یہاں تک ہماری گفتگو پہنچی تھی آج انشاءاللہ اس جز اور اس حصے پر ہم آپ کے سامنے گفتگو کریں گے جس میں اللہ رب العالمین کے علم کو بیان کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ ارشاد ہے کہ عالم مابینہ عید و ماخلف ہوں اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو ان کے سامنے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے بین اید جو ان کے سامنے ہے یعنی مستقبل و ماخلف ہوں اور جو ان کے پیچھے یعنی ماضی جو گزر چکا ان تمام چیزوں کا علم اللہ حربراہ میں رکھتا ہے اللہ کا نام العلیم ہے اور اللہ کی صفت علم اور علم کا مطلب یہ ہے کہ اللہ حرب العالمین کو ذرے ذرے کا ہر چیز کا علم ہے ازل سے لے کر کے ہمیشہ سے ہمیشہ تک جو چیز ہو گئی اس کا بھی جو نہیں ہوئی اس کا بھی کس طریقے سے چیزیں ہوں گی اس کا بھی اللہ رب العامین کو تمام چیزوں کا علم ہے یہ اللہ رب العامین کی بڑی عظیم صفت علم جسے قرآن کی بہت ساری آیتوں میں اور اس طریقے سے حدیثوں کے اندر بیان کیا گیا ہے اللہ رب العالمین پر آسمان و زمین میں پوری کائنات میں کوئی بھی چیز مخفی نہیں ہے ان اللہ علیہ شعین اللہ ماتا کہ اللہ رب العامین پر کوئی چیز مخفی نہیں ہے نہ آسمان میں اور نہ ہی زمین میں حتیٰ کہ اگر کوئی چونٹی بھی چلتی ہے تو بھی اللہ رب العالمین کو اس کو اس کا علم ہوتا ہے کس طرح چلتی ہے چاہے کالی رات دھیری رات ہو کالی پہاڑی ہو کالی چوٹی ہو وہ چلتی ہے اس کے چلنے کی آواز اور حرکت سے بھی اللہ رب العالمین باخبر اور آگاہ ہوتا ہے دنیا کے اندر ایک بھی اللہ ابراہین کے علم کے بغیر نہیں گرتا ہے نہ کسی بچے کی ولادت ہوتی ہے نہ کسی مخلوق کی پیدائش ہوتی ہے نہ کسی کی موت ہوتی ہے نہ دنیا کے اندر کوئی بھی چیز ہوتی ہے ان تمام چیزوں کا علم اللہ ہر برامین کو رہتا ہے اللہ حرب العالمین ہر چیز کا علم رکھنے والا اللہ ہی نے ہمیں اور آپ کو علم دیا ہے اور سکھایا ہے اللہ نے ہستے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو اللہ رب العالمین نے ہستے آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام سکھائے وہ علامہ اک اللہ کہ اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام سکھائے تو اللہ ہی سب کو علم دینے والا ہے ہمارے پاس جو بھی علم ہے چاہے وہ دنیا کا علم ہو چاہے وہ دین کا علم ہو یا کسی بھی چیز سے متعلق ہو ان تمام چیزوں کا دینے والا سکھانے والا اللہ رب العالمین جب اللہ رب العالمین نے فرشتوں سے سوال کیا چیزوں کے نام پوچھے تو انہوں نے کیا کہا علم کلا الا اللہ ما علمتنا اے اللہ تیری ذات پاک ہے ہمارے پاس اتنا ہی علم ہے جتنا تو نے ہمیں سکھایا تو ہمارے پاس جو بھی علم ہے سب اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے اللہ اگر نہ دے تو ہمیں کسی چیز کا علم نہیں ہوگا اللہ چاہے تو علم کو چھین لے بہت ساری چیزیں ہم پڑھتے ہیں یاد رکھتے ہیں پھر بھول جاتے ہیں اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے اور اللہ حرب العالمین تمام چیزوں کو سکھانے والا اللہ حربان فما کو اللہ اخرج کو مہات کم اللہ تعالم شیح کہ اللہ ہی ہے جس نے تمہیں تمہارے ماؤں کے پیٹوں سے پیدا کیا تمہیں نکالا اللہ تعالم شیم تمہیں کسی چیز کا علم نہیں تھا بچہ اپنی ماں کے پیر سے جاہل پیدا ہوتا ہے اسے کسی چیز کا علم نہیں ہوتا اس کے بعد دھیرے دھیرے اس کو علم ہونا شروع ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اسے سکھاتا ہے اور وہ پڑھتا ہے اور سیکھتا ہے تو اللہ تعالی رب العالمین اسے توفیق دیتا ہے اور وہ سیکھتا ہے تو ہر انسان اپنی ماں کے پیٹ سے جاہل پیدا ہوتا ہے ہمارے ہاں بہت سارے قصے سے معروف ہیں مشہور ہیں کہ کوئی پیر صاحب ہیں کوئی مرشد ہیں پیدا ہوئے ان کو اتنا صورتیں یاد تھی۔ اتنی حدیثیں یاد تھی یہ ساری بے سروپا کی باتیں سب خرافات یہ قرآن کریم کے اس آیت کے خلاف ہیں اللہ ماتا کلّا تھا علمون سعین تمہیں کسی چیز کا علم نہیں جب انسان پیدا ہوتا ظاہر ہوتا اسے کچھ علم نہیں ہوتا اور یہ کوئی عائب کی بات نہیں ہے اللہ تعالیٰ اسے سکھاتا ہے اللہ نے ہمیں سیکھنے کا حکم دیا کہ علم حاصل کرو اللہ تعالیٰ علم دینے والا سکھانے والا لہٰذا یہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے. اگر یہ چیز اگر فضیلت کی بات ہوتی تو جتنے بھی انبیاء پیدا ہوئے سب کے سب ہر چیز کے حافظ ہونا چاہیے ان کو حضرت آدم کو اسی وقت علم ہوا جب اللہ رب العالمی ان کو سکھایا پہلے انہیں بھی نہیں معلوم تھا چیزوں کے نام اللہ نے سکھایا تب ان کو معلوم ہوا تو اللہ تعالیٰ لوگوں کو بتاتا اور سکھاتا ہے یہ نہیں کہ ماں کے پیر سے کوئی عالم بن کر کے پیدا ہوتا ہے کوئی حافظ بن کر کے کوئی خاری بن کر کے پیدا ہوتا ہے کوئی دس صورتوں کا حافظ بن کر کے پیدا ہوتا ہے یہ سب ایسی بات نہیں ہے سب ایسے ہی جھوٹے واقعات ہیں کہانیاں ہیں جو گھڑ لی جاتی ہیں لوگوں پر دباؤ ڈالنے کے لیے جو معتقدین ہوتے ہیں یا اس طریقے سے جو جن کے ایمان کے اندر عقیدے کے اندر کچھ کمی ہوتی ہے ان سے کھلواڑ کرنے کے لیے اس طرح کی باتیں گھڑی جاتی ہیں تاکہ لوگوں پر اس کا اثر ہو اور لوگ ہمارے پیروں کے پاس مرشدوں کے پاس لوگ آئیں اس لیے جھوٹے واقعات گڑھے جاتے ہیں اگر یہ چیز ہوتی تو اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کرام کو تمام چیزوں کی تعلیم دے کر کے بھیجتا لیکن اللہ ان پر وہی ناظر کرتا تھا تب جا کر کے انہیں ان چیزوں کا علم ہوتا تھا ہمار نبی صلی اللّہ علیہ وسلم سے لوگ سوال کرتے تھے اور آپ اللہ کی طرف سے وہی کا انتظار کرتے تھے جب وہی آتی تھی اللہ آپ کو جواب دے دیتا تھا بتا دیتا تھا تب آپ انہیں لوگوں کو بتاتے تھے ہمارے بھی کے پاس ایک تشریف لائے انہوں نے سوال کیا کہ کسی نے اگر حج جو کر رہا ہو اور اس کے کپڑے میں زعفران اور خوشبو لگی ہو تو کیا کرے ہمار نبی خاموش ہے جب آپ کو اس کا عم دے دیا گیا تو آپ نے بولا کہاں وہ آدمی ہیں پوچھا آپ نے تو جب آپ سے کہا گیا کہ وہ فلاں صاحب ہیں انہیں بلایا گیا پھر آپ نے ان کو اس مسئلے کا جواب دیا سورہ کاف کے اندر اللہ حما بیان کیا ہمار نبی کے پاس سے لوگ آئے ہود یا کفار و مشرقین اور تین چیزیں پوچھی انہوں نے اساب کہب کے بارے میں پوچھا اور اس سے دلقدن کے بارے میں پوچھا دلقدن کے بارے میں اور بھی ایک سوال کیا انہوں نے تو ہمارے نبی نے کوئی جواب نہیں دیا اور جب وہی آئی تب اس کے بعد ہمارے نبی ان کے سوالوں کا جواب دیا تو اللہ تعالی علم دینے والا اللہ تعالیٰ بلامن سکھانے والا یہ فضیرت کی بات نہیں ہے کہ بچہ پیدا ہو تو ساری کتابوں کا حافظ ہو بخاری مسلم کا حافظ ہو اور اس طریقے سے ساری چیزوں کا علم ہو اللہ رب العالمین بچوں کو جاہل بنا کر کے پیدا کرتا ہے اس کے بعد دھیرے دھیرے عمر بڑھتی ہے تو بچہ علم حاصل کرتا ہے اللہ نے انبیاء کرام کو سکھایا فرشتوں کو تعلیم دی اللہ رب العالمین نے جی ہاں سب فرشتوں نے کیا لا علم علم علمتنا ہمارے پاس اتنا ہی علم ہے جتنا تو نے ہمیں سکھایا تو علم دینے والا سکھانے والا تعلیم دینے والا اللہ رب العالمین کی ذات ہے اللہ رب العالمین پر کوئی چیز میرے بھائی مخفی نہیں ہے یا علم <سلام> و خائن تو العئن اماۃفی صدور ہمارے آنکھ کے کنخیوں کو آنکھ کے اشاروں کو اللہ تعالی جانتا ہے اور ہمارے سینوں کے اندر جو راز ہیں جو بھید ہیں جو باتیں چھپی ہوئی ہیں ان تمام چیزوں کا بھی علم اللہ رب العالمین کو ہے سب کچھ اللہ تعالی جاننے والا ہے کہ ہمارے سینے میں کیا ہے ہماری نیت کیا ہے یہاں بیٹھنے کی اللہ تعالی کو معلوم ہے انسان حج کرتا عمرہ کرتا ہے کوئی بھی کام کرتا ہے اس کی نیت کیا ہے اس کا ارادہ اور مقصد کیا اللہ ابرامین کو اس کا علم ہوتا ہے اس لیے کوئی اللہ تعالیٰ کو دھوکہ نہیں دے سکتا قیامت کے دن اللہ ابامین تین لوگوں کو حاضر کرے گا عالم ہوگا مجاہد ہوگا اور مالدار سخی انسان ہوگا تینوں نے جو نعمتیں انہیں ملی تھیں ان نعمتوں کو اللہ کی راہ میں استعمال کیا لیکن کس چیز کی کمی تھی اخلاص کی کمی تھی نیت نہیں تھی ان کے پاس صحیح دکھاوے کے لیے کیا ریاکاری کے لیے کیا اس لیے دنیا میں ان کو عالم بھی کہا گیا قاری کہا گیا بڑی تعریف ہوئی ان کو سخی کہا گیا اور مال اور جو بہادر انسان تھا اس کے خوب چرچے ہوئے اس کی شجاعت اور بہادری کے خوب چرچے ہوئے اللہ تعالیٰ قیامت آمد کے دن ان کو حاضر کرے گا اور پوچھے گا کہ ہم نے تم کے نعمتیں دی تم نے کیا کیا ہر آدمی یہی کہے گا تینوں یہی کہیں گے کہ ہم نے تیری نعمت کو استعمال کیا ہم نے لوگوں کو تعلیم دی قرآن سکھایا دین کی تعلیم دی تبلیغ کی دعوت کی مجاہد کہے گا ہم نے تیرے راستے میں جہاد کیا سخی اور مالدار کہے گا تیرے مال کو تیری راہ میں خرچ کیا غریبوں پر خرچ کیا غریبوں کی مدد کی یتیموں پر خرچ کیا اللہ تعالیٰ کہے گا تم جھوٹ بولتے ہو دنیا کے, کے لیے تم نے کیا ریاکاری اور شہرت کے لیے کیا اللہ تعالیٰ ان سب کو حکم دے گا اور پیشانی قبل بل گھسیر کر کے ان سب کو جہنم میں داخل کر دیا جائے گا دل میں ہمارے کیا اللہ رب الامن کو اس کا بھی علم رہتا ہے ہر چیز کا علم اللہ رب العامن رکھنے والا تو یہ بڑی عظیم صفت ہے اللّہ رب العلامن کی کہ اللہ اللہ الغیوب ہے اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا علام الغیب و شہادہ غیب اور حاضر ہر چیز کا علم رکھنے والا اللہ رب العامن اور یہ غیب اللہ کے لحاظ سے نہیں ہمارے لحاظ سے ہے ہم سے چیزیں اوجھل ہیں اللہ سے کوئی چیز اوجھل نہیں ہے اللہ سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے لاقف علیہ شع الفلا اللہ رب العامین پر کوئی چیز زمین آسمان میں وہ مخفی نہیں ہے یہ ہمارے لیے غیب ہے کیونکہ ہم نے اس کو دیکھا نہیں ہے اس لیے اس کو غیب کہا گیا اور نہ اللہ رب العامین کے لیے کوئی غیب نہیں ہے. عالم الغیب و شہادہ ہمارے سامنے جو چیز حاضر ہو اور غیب جو ہم سے اجل ہے جسے ہم نہیں دیکھتے ان چیزوں کو غیب کہا جاتا تو اللہ رب العمین عالم الغیب ہے اور اللہ ہی غیب کا علم رکھنے والا ہے. اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی غیب کا علم رکھنے والا نہیں ہے یہ صفت علم الغیب کی اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے اگر کوئی اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی اور کے بارے میں عقیدہ رکھتا ہے کہ ان کے پاس بھی علم الغیب ہے وہ بھی غیب جانتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک ہے یہ اور یہ بڑا شرک ہے اللہ تعالیٰ کے اسما اور صفات کے اندر شرک ہے یہ اتنا بڑا شرک ہے کہ ایسے عقیدے کا حامل انسان اگر توبہ کیے بغیر مر جائے تو جنت کے اندر نہیں جائے گا وہ یہ شرک اللہ رب العالمین کے ساتھ یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ کے علاوہ بھی کوئی عالم الغیب ہے چاہے وہ نبی ہوں چاہے وہ رسول ہوں چاہے وہ فرشتے ہوں چاہے وہ ولما ہوں پیرو و مرشد ہوں ولی ہوں کوئی بھی انسان ہو اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی عالم الغیب نہیں ہے یہ عقیدہ اپنے ذہنوں کے اندر ہم بٹھا لیں ہمارے ملکوں کے اندر کچھ لوگوں کے یہ عقیدہ ہوتا بہت سارے لوگوں کا کہ اللہ کے علاوہ بھی لوگ ہیں جو عالم الغیب ہیں غیب کی باتیں جانتے ہیں جی اور انہیں تمام چیزوں کا علم ہوتا ہے کان نمای جو ہو گیا اس کا بھی علم جو نہیں ہوا اس کا بھی علم تمام چیزوں کا ان کو علم ہوتا وہ غیب جانتے ہیں پوری دنیا پر ان کا کنٹرول چلتا ہے چار کتب ہیں جو دنیا چلاتے ہیں اور ان سے پہلے گویا کہ دنیا تھی نہیں ان سے پہلے بھی دنیا تھی آج بھی دنیا قائم ہے لیکن عقیدہ رکھتے ہیں کچھ چار قطب ہیں افطاب جن پر دنیا قائم ہے وہ سب چیزوں کا علم رکھتے ہیں اپنے پیروں کے بارے میں لوگ عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہ عالم الغیب ہیں اور وہ سینے کی باتوں کو بھی جان جاتے ہیں ناز باللہ اس طرح کا عقیدہ رکھنا یہ شرکیہ عقیدہ ہے کفر کا عقیدہ یہ علم اور یہ صفت اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے نہیں ہے یہ اگر کوئی اللہ کے علاوہ کسی اور کو عالم الغیب مانتا ہے تو اللہ البرامن کے ساتھ وہ کرتا ہے اللہ کہتا فخر الن الغیب اللہ آپ کہہ دیجئے غیب کا علم صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے بس اور کسی کے پاس غیب کا علم نہیں ہے اس طریقے سے اللہ کراتا کہ عالم الغیب فلاح الہرو علی غیب یا اللہ ہی عالم الغیب ہے اللہ رب اپنے غیب پر کسی کو ظاہر نہیں کرتا اللہ منیر تو من رسول ہاں جس رسول کو چاہتا بتانا اسے بتا دیتا جس نبی کو چاہتا بتانا اسے بتا دیتا غیب کی کچھ باتیں لیکن عالم الغیب اللہ تعالی ہی ہے اسی لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں کچھ چیزیں جو واقع ہوں گی ان کے بارے میں ہمارے نبی نے اطلاع دی ہے لیکن کیسے اطلاع دی اللہ نے آپ کو علم دیا وہی کی اس کے بعد آپ نے اسے لوگوں کو بتایا آپ سے پہلے جو واقعات رونما ہو گئے ان کے بارے میں ہمارے نبی نے خبر دی بتایا کیسے بتایا اللہ رب العالمی نے آپ کو وہی کی اللہ نے آپ کو بتایا تو پھر آپ نے لوگوں کو بتایا اسی بات کو اللہ نے بیان کیا کہ عالم الغیب فلاح ادھر اللہ, رسول اللہ ہی عالم الغیب ہے وہ اپنے غیب پر کسی کو ظاہر نہیں کرتا مگر جس رسول کے لیے چاہے جس سے راضی ہو جس رسول سے اسے غیب کی باتیں بتا دیتا تو بتانے والا اللہ رب العالمین وہ بتاتا ہے تب انبیاء کو اور علم ہوتا ہے رسولوں کو علم ہوتا ہے پھر انبیاء اور رسول دنیا والوں کے سامنے اسے کھول کھول کر کے بیان کر دیتے ہیں تو اللہ رب العالمین عالم الغیب ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ باتیں بتائیں قیامت کی نشانیاں ہمارے بھی نے بتائیں قیامت کیسے قائم ہوگی اور قیامت سے پہلے بہت ساری چیزیں نشانیوں کے طور پر آئیں گی دجال کا خروج یا ماجوج کا آنا سورج کا مغرب سے نکلنا ہوا کا چلنا بہت ساری نشانیاں ہمارے بھی نے بتائیں چھوٹی نشانیاں بھی ہیں بڑی بھی ہیں یہ آپ کا نشانیوں کا بتانا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کو غیب کا علم نہیں تھا اور نہ ہی اس بات کا علم تھا کہ قیامت کب قائم ہوگی اللہ رب نے قرآن کریم در بیان کیا کہ لوگ آپ سے پوچھتے قیامت کب قائم ہوگی آپ کہہ دیجیے ان نما علم انہ آپ کہہ دیجئے کہ اس کا علم اللہ رب الامن کے پاس ہوماضور اللہ تن قریبا آپ کو کیا خبر ہو سکتا ہے قیامت بہت قریب ہو اللہ رب العالمین نے قرآن کی بہت ساری آیتوں میں اس بات کو بیان کیا کہ لوگ آپ سے پوچھتے قیامت کب قائم ہوگی آپ کہہ دیجئے کہ اس کا علم کے پاس ہے میرے پاس اس کا علم نہیں ہے اللہ رب العالمین کے پاس ہے کب قیامت قائم ہوگی دنیا کتنی باقی ہے ہمارے بھی نشانیاں بیان کی نشانیاں بتانا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کو یہ نہیں معلوم تھا کہ قیامت کب قائم ہوگی یہ جو نشانیاں ہمارے میرے بتائی ہیں یہ اللہ رب العالمی نے آپ کو وہی کے ذریعے سے بتایا ایک بڑی مشہور حدیث ہے جو آپ سب لوگوں نے بارہا سنی ہوگی حدیث جبریل جس میں جب علیہ السلام ایک انسان کی شکل میں تشریف لاتے ہیں اور ہمارے نبی سے بہت ساری چیزوں کے بارے میں سوال کرتے ہیں ان سے احسان کے بارے میں اسلام کے بارے میں سوال کیا تو ہمان نبی نے جواب دیا کہ اسلام یہ ہے تو انہوں نے کہا کہ ہاں آپ سچ کہتے ہیں پھر پوچھا ایمان کا ہے تو ہمارے بتا ایمان یہ ہے یعنی اللہ پر ایمان اللہ فرشتوں پر اس کے نبیوں پر اس کی کتابوں پر اور اور یوم آخرت پر اور اچھی بری تقدیر پر بتایا آپ نے ایمان کے بارے میں تو نے کہا کہ ہاں آپ نے سچ جواب دیا پھر احسان کے بارے پوچھا تو آپ نے احسان کے بارے میں جواب دیا پھر قیامت کے بارے میں پوچھا تمہارے امن کیا فرما ہے مل مسول و انحب اللہ شاید کہ جو سوال کرنے والا ہے جیسے اس کو نہیں معلوم ہے ایسے جسے سوال کیا جا رہا اس کو بھی نہیں معلوم ہے کہ قیامت کب قائم ہوگی پھر آپ نے کچھ نشانیاں بیان بتا بتائیں تو نشانیاں آپ کا بتانا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کو اس کا علم نہیں تھا کہ قیامت کب قائم ہوگی عالم الغیب اللہ رب العالمین اللہ کے علاوہ کوئی عالم الغیب نہیں ہے اللہ رب العالمین نے کچھ باتیں اپ نبی کو بتائی ہیں اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ باتیں لوگوں کو بتا دی اور اگر کوئی بات کسی واسطے اور ذریعے سے بتائے جائے تو غیب کا علم نہیں کہلاتا جیسے آج ہمارے غیر موجودگی میں بہت سارے واقعات دنیا کے اندر ہوتے ہیں لیکن واٹس ایپ کے ذریعے سے سوشل میڈیا کے ذریعے سے یا ٹی وی کے ذریعے سے یا اخبار کے ذریعے سے ہمیں معلوم ہو جاتا ہے تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ ہم علم الغیب ہمارے پاس ہے ہمیں کسی واسطے سے یہ چیز معلوم ہوئی تو اللہ رب العالمین نے بھی وہی کے ذریعے سے پہ نبی کو غیب کی باتیں بتائیں اس لیے اللہ کے علاوہ کوئی عالم الغیب نہیں ہے اگر کوئی عقیدہ رکھتا ہے تو اللہ رب الامن کے ساتھ شرک کا انتخاب کرتا ہے قرآن کی بہت ساری آیتیں ہیں جن آیتوں میں اللہ رب العالمین نے اس عقیدے کو بیان کیا اللہ کے رشاد اللہ مَن في منفی سماوتی ورب الغیب اللہ آپ کہہ دیجئے آسمانوں اور زمینوں میں جو بھی ہیں اللہ کے علاوہ کوئی غیب نہیں جانتا سب جتنی مخلوقات ہے آسمان اور زمینوں ہی کے اندر کوئی نہیں جانتا اللہ رب العالمین کے علاوہ غیب کتنی سراحت کے ساتھ اللہ رب العالمین نے بیان کیا اس طریقے سے لا کہ آپ کہہ دیجیے اپ نبی سے کہلواتا ہے کہ کہہ دیجیے ولا عقء الرق ان دی خزائن اللہ اور میں یہ نہیں کہتا ہوں تم سے کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں ولا عالم الغیب اور نہ ہی میں غیب جانتا ہوں ولا عالم و لا مانے نہیں عالم من جاننا غیب مان غیب اور نہ ہی میں غیب جانتا ہوں میں کوئی ترجمے میں ہیرا پھیری ہی نہیں کر رہا ہوں کوئی ترجمہ غلط نہیں کر رہا ہوں جیسے ہمارے یہاں لوگ ترجمہ غلط کر دیتے ہیں حدیث کچھ ہے قرآن کی آیت کچھ ہے اس کا ترجمہ غلط کر دیتے الفاظ میں تو نہیں کر سکتے کچھ کیونکہ اگر الفاظ بدل دیں گے تو دنیا پکڑ لے گی کہ بھائی آپ نے قرآن کی آیت تو غلط پڑھ دیا آپ نے غلط بنا دیا یہ قرآن کی ایسی آیت ہے ہی نہیں ہے اس لیے آیتوں میں تو کچھ نہیں کر سکتے خود برد لیکن معنی کے اندر خود برد کر دیتے معنی غلط بیان کر دیتے غلط ترجمہ ایسا ترجمہ جو اس کا ہو ہی نہیں سکتا وہ لوگ ترجمہ کر دیتے کتنی مثالیں اسے پہلے میں دیتا رہتا ہوں اور آتی رہتی مثالیں تو اس طریقے سے یہ ہمارے حرکتیں کی جاتی ہیں تو یہ ہی میں کہہ رہا ہوں کہ میں کوئی غلط ترجمہ نہیں کر رہا ہوں ولا عالم الغیب میں نہیں جانتا ہوں غیب کون فرما رہا ہے اللہ کہہ رہا ہے نبی سے کہ آپ اعلان کر دیجئے کہ میں تو نبی اور رسول ہوں مجھے غیب کا علم حاصل نہیں ہے اس طریقے سے اللہ فرماتا کلّا نفان ولادر آپ کہہ دیجئے کہ میں اپنے نفس کے لیے نہ نفع کا مالک ہوں نہ ہی نقصان کا مالک ہوں اللہ ما شاء اللہ مگر جو اللہ تعالیٰ چاہے و لو کن تو اگر میں غیب جانتا لستق من الخیر میں بہت سارے خیر بٹور لیتا مما مسنی سو اور مجھے کبھی بھی کوئی تکلیف لاحق نہیں ہوتی اگر مجھے غیب ہوتا و لوکن تو عالم اگر میں غیب جانتا لستق تو من الخیر تو وہ سارے خیر میں جمع کر لیتا اکٹھا کر لیتا عماء مسنی سو اور مجھے کبھی بھی برائی لاحق یا تکلیف پریشانی غم لاحق نہیں ہوتا لیکن مجھے غیب کا کہ... ان انا اللہ نظیر ام و بشیر لِ یومن میں تو ایمان رکھنے والی قوم کے لیے ڈرانے والا اور خوشخبری دینے والا ہوں جہنم سے ڈرانے والا اور جنت کی بشارت دینے والا جو توحید پرمل کرے گا شرک نہیں کرے گا اس کو جنت کی وشارت دینے والا اور جو شرک کرے گا ہمارے اوپر ایمام نہیں لائے گا اسے جہنم سے ڈرانے والا ہوں یہ میرا کام ہے یہ مشن اور پیغام ہے جو دے کر کے اللہ رب العالمین نے مجھے بھیجا ہے لہذا میرے پاس غیب کا علم نہیں بہت ساری آیتیں ہیں کتنی آیتوں کی ہم آپ کے سامنے تلاوت کریں اس طریقے سے اللہ اکوکم اندی خزاں ملت ان اتبیو علّہ یُحا علیہ الحلیہبشیر افلاد فکرون صورت النام کہ آپ کہہ دیجئے کہ میرے پاس اللہ تعالیٰ کے خزانے نہیں ہیں اور نہ ہی میں غیب جانتا ہوں ولا انی ملک اور نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں آپ فرشتہ نہیں تھے ملک معنے ہوتے فرشتہ آپ انسانوں میں سے تھے آپ کے ماں باپ تھے والدین تھے آپ کی بیویاں تھیں آپ کی اولاد تھیں آپ کے دادا تھے آپ کے شاہ تھے آپ کی پھوفیاں تھیں آپ انسانوں میں سے تھے لیکن تمام انسانوں کے سردار تھے سب سے افضل تھے سب کے سردار تھے سب کے پیشوا اور رہبر لیکن آپ انسانوں ہی میں سے تھے آپ انسانوں کے علاوہ کوئی دوسری مخلوق میں سے نہیں تھے اس سے اللہ کہتا کہ آپ کہہ دیجیے کہ اولا وہ لوگ نہیں ملک میں تو نہیں کہتا ہوں میں فرشتہ ہوں کہ آپ انسانوں میں سے تھے قرآن کی کتنی آیتوں میں اللہ رب اللہ نے فرمایا کہ آپ کہہ دیجیے بول ابرما انا بشروم میں آپ کہہ دیجیے میں تم جیسا انسان ہوں کیا فرق ہے فرق یہ ہے کہ ہمارے پاس اللہ کی طرف سے وہی آتی ہے. میں اللہ کا نبی اور رسول ہوں اللہ مجھے احکام میرے اوپر نازل کرتا ہے دین نازل کرتا ہے ان احکامات کو اور دین کو میں لوگوں تک پہنچا دیتا ہوں یہ میرا کام ہے اور ناپ انسانوں ہی میں سے تھے جتنے بھی نبی اور رسول آئے سب انسانوں میں سے تھے حضرت آدم پہلے انسان جن کو اللہ رب العالمین نے اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا اس کے بعد آخری رسول اور نبی جناب عربی محمد رسول اللہ علیہ وسلم سارے انبیاء اور رسول انسانوں میں سے تھے کوئی فرشتوں میں سے نہیں تھا کوئی جنوں میں سے نہیں تھا کوئی دوسری مخلوق میں سے نہیں تھا اگر کوئی دوسری مخلوق ہوتی تو اور ایمان نہیں لاتے وہ لوگ اور ایمان لا لانے کی وجہ یہ بھی تھی وہ کہتے تھے کہ آپ بھائی انسان ہمارے جیسے ہیں تو آپ کیسے نبی ہوگی ہم کو نبی نہیں ہوئے آپ کیسے نبی بن گے اللہ نے آپ کیسے نبی بنا دیا یہ قرآن اللہ رب العمی کئی بیان کیا عما منا سئی امن امن عزا اللہ یعنی جب کہ اللہ فرماتا ہے کہ لوگوں کو ایمان لانے سے جو چیز رکاوٹ بنی ہوئی کہ بھائی تم تو ہمارے جیسے بشر ہو انسان ہو ہم کیسے تم پر ایمان لے آئیں تم ہمارے جیسے انسان ہو کیسے تمہارے اوپر ایمان لے آئے اس لیے وہ ایمان نہیں لائے یعنی اس بنا پر کہ وہ جانتے تھے کہ جو ربی ہیں رسول انسانوں میں سے اس لیے وہ آپ کی یا امبیا کرام کی نبوت اور رسالت کا انکار کر دیا ان کا یہ کہنا تھا کہ انسانوں کے علاوہ کسی اور مخلوق میں سے نبی اور رسول ہونا چاہیے کوئی اور مخلوق ہوتی تو کہتے بھائی تم تو کوئی اور مخلوق ہو ہمارے تو اور جھمیلے ہیں ہماری بیویاں ہیں بچے ہیں ہمیں کھانا بھی کھانا ہے ہمیں پانی بھی پینا ہے سونا بھی ہے تکلیفیں بھی آتی ہیں ہم اور آپ برابر نہیں ہیں تو ہم آپ پر کیسے ایمان لے آئیں آپ کے دین کو کیسے ہم قبول کر لیں اسی لیے اللہ رب کی حکمت کا تقاضا یہ ہوا کہ انسانوں ہی میں سے نبی اور رسول کو بھیجا جائے تو تمام انبیاء انسانوں ہی میں سے تھے اللہ ماتا کیا کہ کہہ دیجئے ولہ اقوال اِن ملک ولاق اکم اِن ملک یہ نہیں کہتا کہ میں کیا ہوں فرشتہ ہوں اس طریقے سے اللہ ماتا ہے وہ ان دہو مفات الغیب اللہ ہی کے پاس غیب کی چابیاں اور کنجیاں ہیں اللہ ہوا اللہ ہو. اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے غیب کی باتوں کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا وہ یا اللہ فلبر والبحر خشکی میں اور سمندر میں کیا ہے سب اللہ تعالیٰ کو علم ہے وَمَا تَسْقَتْ وَرْقَتٍ إِلَّا <يَعَلَمُهَا> کوئی پتا بھی گرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو اس کا علم ہوتا ہے اللہ کا علم بہت وسیع ہے ہمارا علم بہت محدود ہے اللہ نے جو ہمیں بتایا وہی ہم جانتے جو نہیں بتایا اس کو ہم نہیں جانتے اللہ کا علم بہت کشادہ اور وسیع ہے ہر چیز کو شامل ہے اللہ تعالیٰ کا علم وش عربی کلّہ شعین علم اللہ ربنا رب عرب ہر چیز کو اپنے علم سے گھیرے ہوئے ہے علم نہ شعین علم اللہ البامن ہر چیز کا علم رکھنے والا تو کوئی پتہ بھی زمین کے اندر گرتا ہے اس کا بھی علم اللہ رب آمن کو ہوتا ہے کب گرا کیسے گرا خشک ہے ہرا ہے تازہ ہے کیسا ہے تمام چیزوں کا علم اللہ عبامن کو ہے وَلَا حَبَّتٍ في علمات العرم اور زمین کی تاریکیوں میں کوئی دانہ بھی گرتا ہے تو اللہ برن کو بھی اس کا علم ہوتا ہے کسان زمین کے اندر دانے بوتا ہے یا کوئی بھی دانا گر جاتا ہے اللہ رب کو تمام دانوں کا تمام ذرات کا علم رہتا ہے ولابن ولایابس اللہفی کتابین <بُبِين> چاہے وہ کوئی تر چیز ہو یا خشک چیز ہو جو بھی گرتی ہے اللہ رب العامین کو اس کا علم رہتا ہے کتنی ساری آیتیں ہیں یہ سب نمونے کے طور پر چند آیتیں میں نے آپ لوگوں کے سامنے پڑھی ہیں کیوں اس لیے کہ ہمارے ملک کے بہت سارے یا اکثریت کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ دوسرے بھی عالم الغائب ہیں اس نے سے عقیدے سے توبہ کرنے کی ضرورت ہے یہ بہت گمراہی والا عقیدہ ہے شرک اور کفر والا عقیدہ یہاں کے ایک بڑے امام گزرے شیخ ابن مسلم رحمتہ اللہ علیہ ان سے لوگوں نے سوال کیا کہ اگر کوئی یہ عقیدہ رکھتا ہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں میں سے نہیں تھے اور عالم الغیب تھے غیب کا علم رکھتے تھے اور انسانوں میں سے نہیں تھے وہ ان انسان اور انسان ہونے کا انکار کرے تو کیا ایسے آدمی کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہے انہوں نے کہا کہ نہیں جائز ہے کیونکہ یہ شرک کا عقیدہ کفر کا عقیدہ کوئی یہ کہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انسان نہیں تھے کیونکہ قرآن کا انکار ہے قرآن کی اتنی تو میں اللہ نے اس عقیدے کو بیان کیا کہ آپ کہہ دیجیے کہ میں انسانوں میں سے ہوں اور یہ اللہ نے بیان کیا کہ اللہ کے علاوہ کوئی عالم الغیب نہیں ہے لہذا اگر کوئی عقیدہ رکھتا ہے تو قرآن کے انکار کر دیتا اور قرآن کے انکار کرنا کیا ہے یہ رہیے ہے یہ کفر ہے قرآن کی آیتوں کا انکار کرنا اور شرک کا عقیدہ کرتا ہو تو یہ میرے بھائی اس عقیدے سے توبہ کرنے کی ضرورت ہے جو بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ آج بر صغیر ہندو پاک کے اکثر مسلمانوں کے اندر یہ بدعقیدگی پائی جاتی ہے کہ اللہ کے علاوہ بہت سارے لوگوں کو جو ہے عالم الغیب سمجھتے ہیں روافظ ہے جو شیعہ ہے وہ اپنے اماموں کے بارے میں ان کا عقیدہ یہی ہے ان کے جو بارہ امام معصوم ہیں عالم الغیب ہیں ایسی جو صوفیاں ہیں قبر پوچھنے والے ہیں اور جو ہے قبروں کی پرسش کرنے والے ہیں وہ سب عقیدہ رکھتے ہیں اپنے پیروں اور اپنے مرشدوں اور بزرگوں کے بارے میں کہ وہ بھی عالم الغیب ہیں انہیں بھی تمام چیزوں کا علم رہتا ہے نبیوں کے بارے میں وہ عقیدہ رکھتے ہیں یہ سب میرے بھائیوں سب قرآن کے خلاف ہے یہ سب یہ سب بدعقیدگی ہے برا عقیدہ ہی ہے کفر اور شرک کا عقیدہ ہے اس عقیدے کے ہوتے ہوئے کبھی انسان جنت کا حقدار نہیں ہو سکتا جب تک کہ اسے توبہ نہیں کر لے گا یہ چھوٹا موٹا گناہ نہیں ہے یہ یہ چھوٹا موٹا شرک اور کفر نہیں ہے بڑا شرک اور بڑا کفر ہے یہ ایسا عقیدہ رکھنے والے کے پیچھے نمازی جائز نہیں ہے جیسا کہ امام بن رحمت اللہ علیہ فرماتے تو اس طریقے سے قرآن کی کتنی آیتیں اللہ کے سرخ کے زمانے میں کتنے واقعات پیش آئے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ماں نبی کو بھی غیب کا علم حاصل نہیں تھا کتنے واقعات پیش ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک مرتبہ اللہ کرسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے پڑھا رہے تھے اور جوتا پہن کر کے جوتا پہن کر کے نماز کے دوران جبریل امین آئے اور اطلاع دی کہا کہ آپ کے جوتے کے اندر گندگی لگی ہوئی ہے تو آپ نے جوتا نماز کے دوران نکال دیا ایک سائڈ رکھ دیا صحاب کرام نے دیکھا کہ بھائی ہمارے نبی صاحب وسلم جوتا نکال رہے ہیں تو صحابے کرام نے بھی اپنے جوتے نکال جوتے پہنے ہوئے تھے کیونکہ جوتوں کے اندر پہننا بھی نماز پڑھنا جائز ہے ہمارے نبی پڑھتے تھے جوتوں کے اندر نماز پڑھا شرطے کی جوتا پاک صاف ہو تو اس کے اندر نماز پڑھنا جائز ہے ٹھیک ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو ہے آپ جیسے مان کارپیٹ قالین اور قیمتی چیزیں قالین ہوتا ہے وہاں آپ جوتا پہن کر کے چلے جائیں اور نماز پڑھنا شروع کر دیں تو فطرہ بن سکتا ہے اس سے بچنا چاہیے آپ اسے مان لیجیے آپ جا رہے ہیں عمرہ کرنے کے لیے حج کرنے کے لیے کہیں سفر میں آپ ہیں اور جیسے میدان ہے چٹیل یا صحرا ہے آپ جوتا پہنے ہوئے ہیں چپل پہنے نماز پڑھ لیجیے ہمارے بھی پڑھتے تھے سنت ہے ہمارے بھی کی لیکن اگر قالین بہت عمدہ اور صافتھری ہے اور چونکہ ہمارے ملک کے لوگوں کو اس کا علم بھی نہیں ہے اگر آپ وہاں اس طریقے سے کریں گے تو کیا ہوگا آپس میں اختلاف ہوگا اور ساتھ ہی ساتھ جو پیدا ہو سکتا ہے آپس میں لڑائی اور جھگڑا ہو سکتا اس لیے اس سے بچنا چاہیے انسان کو لیکن بطور علم میں بتا رہا ہوں کہ اللہ کے رسول وسلم نے کیا کیا اپنے جوتے کو سائڈ کر دیا ساب کرام بھی جوتے نکالنے لگے پھر ہمار بھی صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیرا تو سلام پھیرنے کے بعد پوچھا بھائی کیوں جوتا نکالا تم لوگوں نے آپ لوگوں نے تو انہوں نے کہا کہ آپ کو دیکھا نکالتی اس ہم نے بھی نکال دی ہمیں کیا معلوم ہم آپ کی اقدا کر رہے ہیں آپ کی پیروی کر رہے ہیں اسے اتبا کہا جاتا ہے اسے پیروی کہا جاتا ہے نبی جو کریں گے ہم بھی وہی کریں گے نبی نے کیا ان کو نہیں معلوم تھا کہ وہ یہ کیا ہے نبی نے کیا ہم بھی وہی کریں گے آج کتنا ایسے اعمال ہیں ہم بتاتے ہیں کہ ہمارے نبی نے کیا لیکن ہم نہیں کرتے ہمارے امام صاحب نے نہیں کیا ہمارے فلاں نے نہیں کیا ہمارے باپ دادا نہیں کرتے ہیں ہمارے معاشرے میں اس کے اوپر عمل نہیں ہے یہ کوئی باپ دادا فلاں نہیں جائیں گے ہم اللہ کے رسول کے امتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہمارے لیے حجت ہیں بات ہم تک پہنچ گئی اور عمل نہیں کریں گے اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں سوال کرے گا اگر پہلے سے علم نہیں ہے ہو سکتا ہے جہالت کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ آپ کو چھوڑ دے لیکن علم ہو جانے کے بعد عمل نہ کرنا اس وجہ سے کہ ہمارے ماں باب, دادا نے نہیں کیا ہمارے پھر پیر صاحب نے نہیں کیا ہمارے خاندان میں اس کے اوپر عمل نہیں ہوتا ہے تو کیا بھائی شریعت پر عمل کرنے کے لیے خاندان کی موافقت چاہیے خاندان بڑا شریعت بڑھائے. خاندان تو آج کا شریعت اللہ کے سر کے زمانے سے کس پر آپ عمل کریں گے لائبہ شریعت پر عمل کیا جائے گا اور یہی بات ہر امام نے کہی ہے ہر امام نے اسی بات کی تعلیم دی ہے کہ جب تمہیں حدیث مل جائے صحیح حدیث وہی میرا مذہب ہے میری بات کو دیوار پر مار دینا امام منیفا نے فرمایا امام مالک نے فرمایا امام آمد بن حمبل نے فرمایا امام شافی نے فرمایا امام اوزائی نے امام سفیان سوری نے بڑے بڑے جو اما گزرے سب نے بات فرمائی کہ میری بات اگر حدیث کے خلاف ہو تو میری بات کو دیوار پہ مار دینا میری بات پر عمل مت کرنا میں آج کچھ کہتا ہوں کل اس سے رجوع کر لیتا ہوں کون کہتا ہے امام منیفر رحمۃ اللہ رحمات امام منیفر اپنے شاگردوں کو منع کر دیا تھا کہ میری تمام باتوں کو مت لکھا کرو آج میں کچھ کہتا ہوں کل اس سے رجوع کر لیتا ہوں اس لیے میری باتوں کو مت لکھا کرو میں جہاں سے علم حاصل کرتا ہوں اس تم بھی علم حاصل کرو اسی لیے ان کے شاگرد کی جب ملاقات ہوئی امام مالک رحمتہ اللہ علیہ سے تو انہوں نے بہت سارے مسائل کو چھوڑ دیا امام منیفا کے شاگردوں نے تین تہائی مسئلے میں اپنے امام سے اختلاف کیا خود امام منیفا رحمۃ اللہ علیہ جب انہیں حدیث پہنچتی تھی تو حدیث کے مطابق دے دیتے تھے اور اپنی بات سے رجوع کر لیا کرتے تھے یہی ہمارا بھی آپ کا سیوا ہونا چاہیے تمام میں کرام کا یہی سیوا تھا یہی ان کی تعلیم رہی ہے امام شاہ بات ہے کہ میں اپنی زندگی میں بھی اور مرنے کے بعد بھی ان تمام باتوں سے بری ہوں جو حدیث کے خلاف ہے تمام باتوں سے جو میری بات میں, میں نے کہی ہے اور وہ حدیث کے خلاف میں اسے رجوع کرتا اس امام شافی کا دو مذہب ہے ایک پرانا اور ایک نیا پرانا مذہب جب وہ عراق میں تھے کہاں تھے عراق میں تو وہ وہاں جو سیکھا انہوں نے اس کے مطابق فتوا دیا جب مصر کے اندر آئے اور جب امام محمد رحمبل سے ان کی ملاقات ہوئی امام محمد رحمبل ان کے شاگرد بھی ہیں اور کہا کرتے تھے علم ان سے حاصل کر آمد بن حمبل رام تعلق سے امام شافی کہا کرتے تھے تو ان سے جب ملاقات ہوئی تو ان کا اکثر پرانے قول کے خلاف تھے اسی لیے ان کے بارے میں کہا جاتا کہ پرانا قول ان کا یہ ہے نیا قول یہ ہے نیا قول حدیث کے معافی جب ان کو حدیث ملی پرانے قول کو انہوں نے چھوڑ دیا تو میں کہہ نے سلیقے سے کہا سب نے ایسی باتیں کہی ہیں تو اس لیے میرے یہی ہمارا بھی عمل ہونا چاہیے کی حدیث سے جو چیز ثابت ہو جائے ہم اس پر عمل کر لیں اور اے, چاہے اس پر کسی نے عمل کیا ہو نہ عمل کیا اس پر عمل کرنے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ کسی نے عمل کیا اس کا صحیح ہونا حدیث صحیح ہے خلاف ہمارے کافی ہے تو میں بتائیے نہ تو بخاری کی حدیث ہے وہ کہ تمام صاحبہ نے جوتے نکال دیے تو ہماربی نے فرمایا کہ نہیں میرے پاس جب امین آئے انہوں نے یہ کہا کہ تمہارے جوتے میں گندگی لگی ہوئی ہے اب آپ یہ بتائیے کہ اگر بھی آلم الغیب ہوتے گویا کہ آپ نے جانتے بوجھتے آمدن ناپاک جوتوں کے اندر لوگوں کو نماز پڑھا دیا جانتے تھے جوتے میں گندگی لگی ہوئی پھر بھی نماز پڑھا دی یہی تو بات ہوئی نا اگر ہم کہ عالم الغیب ہیں اللہ رب العالمی نے آپ کو بتایا تب آپ کو اس کا علم ہوا کہ ان کے جوتے میں گندگی لگی ہوئی آپ متنوع نہیں ہوئے نہیں دیکھ سکے انسان اگر جوتا پہن کر کے نماز پڑھ رہا مان اور گندگی لگی ہوئی نہیں معلوم اس کو تو اللہ تعالیٰ سے معاف کر سکتا ہے کیونکہ اس کو نہیں معلوم لیکن جان بوجھ کر کے تو اس کی نماز نہیں ہوگی تو اس طریقے سے انہوں نے جوتا نکال دیا تمام صاحب نے جوتا نکال دیا یہ واقعہ دعوت کرتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب ویب حاصل نہیں تھا ہمارے نبی کے پاس چند قبیلے کے لوگ آئے انہوں نے کہا کہ ہم مسلمان ہو گئے ہیں ہمارے پاس علماء بھیج دیجئے جو ہمیں دین کی تبلیغ کریں دین کی جو ہے دین سمجھائیں تو آپ نے ستر قرا کو بھیجا تھا ستر علماء کو کیونکہ دین کی دعوت کون دے گا علما دیں گے جو والما ہو دین کی دعوت دیں گے جاہل لوگ دین کی دعوت نہیں دیں گے پہلے علم حاصل کیجئے علم ہو جائے اس کے بعد دعوت دیجئے اس پر عمل کیجئے اس کے بعد دعوت دیجئے تو دعوت کا کام والما کا ہے جیسے علاج کرنا ڈاکٹروں کا کام ہے جیسے گھر کی پلاننگ کرنا نقشہ بنانا انجینئر کا کام ہے میں طالب علم ہوں میں نقشہ نہیں بنا سکتا گھر کا ہاں اگر کوئی عالم بھی ہے انجینئر بھی ہے اس کی بات الگ ہے وہ کر سکتا ہے ہے نہیں ہے لیکن دین کے علم میں اس کا علم نہیں سکھایا جاتا تو جس جو انسان جس فن کا ماہر ہوتا ہے انسان اسی سے جا کر کے علم حاصل کرتا ہے آپ کو علاج کرانا ڈاکٹر کے پاس جائیں گے حکیم کے پاس جائیں گے کسی ایسے آدمی کے پاس نہیں جائیں گے جو ڈاکٹر نہ ہو جو نہ جانتا ہو علاج کرنا ایسے دین کے جو ڈاکٹر ہیں حکیم ان کے پاس آپ کو آنا علماء سے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم علماء کو بھیجتے تھے ہمانبی کے پاس لوگ آتے تھے ایک ایک مہینہ تک آپ ان کو روک لیتے تھے چھ چھ مہینے روک لیتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو دین کی تعلیم دیتے تھے اور جب مضبوط ہو جاتے کہتے جاؤ اپنے علاقے کے لوگوں کو علم دو انہیں تعلیم دو پہلے آپ ان کو سکھاتے تھے مالک بن شخص صحابی ہیں جنہوں نے صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہماربی کے ساتھ کئی مہینہ رہے اور جب چند مہینے گزر گئے تو ہمارے نے کہا لگتا ہے کہ آپ لوگوں کو اپنے گھر کی یاد آ رہی ہے بال بچوں کی یاد آ رہی ہے خاندان کی یاد آ رہی ہے لوگ جائیے پھر آپ نے ان کو بہت ساری باتیں سکھائی تو باقاعدہ رہ کر کے نبی کے ساتھ سیکھتے تھے صفحہ معلوم ہے کہ ہم لوگ تم سعودی عرب کے اندر جوبیر میں عبرا کرنے گئے کہ نہیں گئے جاتے رہتے ہیں وہاں پر صفحہ کہ نہیں صفحہ صحاب صفحہ کا مطلب کیا ہے صفا ایک چبوترے کا نام ہے وہاں پر صحاب کے نام بیٹھتے تھے جو علم حاصل کرتے تھے مسلمان ہوتے تھے جن کا کوئی نہیں رہتا تجدید کر کے آتے تھے مدینے کے اندر وہیں بیٹھتے تھے وہیں علم حاصل کرتے تھے ان کو صحاب صفا کہا ہے انہیں میں سے ابو خیرا رضی اللہ تعالیٰ نے بھی ہیں تو علم حاصل کرتے تھے اس کے بعد لوگوں کو جا کے بتاتے تھے تو دعوت کی ذمہ داری ان کی علماء کی ہے جو علما ہوں گے وہ دین کی دعوت دیں گے ہاں چھوٹی موٹی جو بات ہے اس میں انسان کہہ سکتا ہے جیسے ماحول جی آپ راستے سے گزر رہے ہیں لوگ آپ دکھائی دے رہے بات کرتے ہوئے ارے بھائی اذان ہوگی چلیے نماز پڑھنے کے لیے یہ بھی دعوت ہے یہ تو انسان کر سکتا ہے لیکن تفصیل کے ساتھ درس دینا دین کی دعوت دینا مسئلے وسائل بتانا اور یا اس طریقے فتوی دینا تفصیل کے ساتھ بتانا یہ علماء کا کام ہوتا ہے جی ہاں اتنا تو میں نہیں رات بخار آ گیا ڈول کھا لیجیے تو کیا پہنا ڈول اگر کوئی بتا دے گا تو ڈاکٹر ہو جائے گا وہ ڈاکٹر نہیں ہوگا ہے کہ نہیں ہے تو اتنی بات تو ہر انسان جانتا ہے نماز کا وقت ہو گیا چلیے بھائی نماز پڑھنے کے لیے ہے کہ نہیں ہے نماز کا وقت ہو گیا نماز پڑھنے کے لیے چلیے یا اس طریقے سے روزے کا وقت ہے یا کوئی بیڑی سگریٹ پی رہا بھائی مت یہ حرام بیڑی سگریٹ پینا تو انسان کچھ چیزیں بنیادی بات اس کا علم انسان کے پاس رہتا ہے تو انسان اس کو اس کو دائی نہیں کہا جائے گا اللہ ہو گیا وہ جی دائی کا کام کرنے کے لیے اس منصب پر فائز ہونے کے لیے اللہ تعالی کے دین کا علم حاصل کرنا ضروری تو آپ نے ستر قرا ستر علماء کو بھیجا کتنے علما کو ستر علماء کو ان لوگوں نے کیا کیا راستے میں بدعیدی کی بے وفائی کی سب کو شہید کر دیا سب کو قتل کر دیا آپ نے پورے ایک مہینے تک ان لوگوں پر بد دعا فرمائی رول اور زخوان اور اشیاء یہ تین قبیلے کے لوگ سب خاری وغیرہ کی حدیث پورے ایک مہینہ فجر سے لے کر کے ایشا تک پانچوں نمازوں میں جہری نمازوں کی سری نمازوں ہر نماز کے آخری رکاط کے رکو کے اندر رکو کے بعد آپ نے ان پر بدعا فرمائی پورے ایک مہینے تک اب آپ سوال میں کرتا ہوں کہ کیا اگر ہمارے نبی عالم الغیب تھے تو اتنا تو معلوم ہونا چاہیے تھا نا کہ یہ لوگ بدہدی کریں گے لوگ جھوٹ بول رہے ہیں اسلام یہ لوگ نہیں لائے ہیں مسلمان نہیں ہوئے ہیں ہمارے صحابہ کو شہید کر دیں گے قتل کر دیں گے اتنا تو معلوم ہونا چاہیے تھا نا جب آپ عالم الغیب تھے لیکن نہیں آپ کو معلوم پڑا کیونکہ آپ کے پاس علم الغیب نہیں تھا اللہ کے پاس ہی علم الغیب ہوتا آپ نے ان پر بدوا فرمائی ہمارے نبی کو طائف میں کتنا تکلیف پہنچائی گئی عہد میں کتنی تکلیف پہنچی ہے تائف کے اندر لیکن آپ نے ان پر بدوا نہیں کیا لیکن ستر صاحب کرام شہید ہوئے جو علماء تھے قرآن کے حافظ تھے علماء تھے آپ بہت بددل ہوئے بہت پریشان ہوئے اور آپ نے باقاعدہ ان پر بد دعا فرمائی پورے ایک مہینے تک بد دعا فرمائی تو اس واقعے کے اندر بھی دلیل ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب نہیں معلوم تھا کتنے واقعات پڑھیے حدیثیں پڑھیے نبی کی زندگی کے واقعات پڑھیے فتح خیبر کے موقع پر ایک یہودی عورت نے دعوت لی اس کے اندر زہر ملا دیا اور آپ کو دعوت دی ایک صحابی بھی آپ کے ساتھ گئے وہ صحابی کھانا کھائے ان کی وفات ہو گئی ان کا نام تھا معرور بن سوید رضی اللہ تعالیٰ ان کی فات ہوگی زہر خانے سے لیکن اللہ رب الامی نے نبی کے حفاظ فرمائی اور زہر کا اثر تو ہوا لیکن آپ جو ہے باحیات رہے لیکن وہ اثر زہر کا آپ کو تک رہا اس مخاری کے حدیث ہے کہ آپ نے ہنستے عائشہ فرمایا کہ عائشہ خیبر کے اندر جو مجھے زہر آلود بکری کھلائی گئی تھی اس کا اثر اور درد میں آج بھی محسوس کر رہا ہوں تو اس کا اثر آپ تک رہا آپ پر لیکن آپ کی اس کی وجہ سے موت نہیں ہوئی ایک صحابی کی موت ہو گئی آپ نے اس عورت کو یہودی عورت کو اس کے بدلے میں قتل کر دیا قصاص میں کیونکہ اس نے زہر ملا دیا تھا جان بوجھ کر کے زہر ملایا تھا تو جان بوجھ کر کے قتل کرنا ہو گیا تو آپ نے اس عورت کو قتل کر دیا تھا قصاص میں بدلا لیا تھا خون کا تو یہ واقع دریل ہے کی نہیں دلیل ہے اگر آپ عالم غیب ہوتے تو پتا ہو جانا چاہیے تھا کہ بھئی اس کے اندر زہر ملا ہوا ہے بکری کے گوشت میں لیکن آپ کو پتہ نہیں چلا تو اللہ کے رسل کو بھی علم الغیب نہیں تھا جب آپ کو نہیں تھا تو کسی اور کو علم الغیب ہو سکتا ہے آپ سے کوئی افضل ہے سے کوئی افضل ہے؟, ہے نہیں ہے جب آپ کو علم نہیں تھا غیب کا تو دوسروں کو کیسے علم الغیب ہو سکتا ہے لہذا علم الغیب اللہ کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہے اگر کوئی عقیدہ رکھتا ہے تو اسے توبہ کرے تو اللہ اور کہ کیا اللہ مابینا ماخلف ہوں کہ اللہ عرب رامین جانتا جو ان کے سامنے ہے یعنی مستقبل میں اور جو ان کے پیچھے نہیں جو گزر چکا اللہ حال ماضی مستقبل تمام چیزوں کا علم رکھتا ہے پھر فر اللہ الرماتا بولا <تصفيق> بے شاہی علم اللہ وما لوگ اللہ تعالیٰ کے علم میں سے کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے مگر اتنا ہی اتنا اللہ تعالیٰ چاہے اللہ نے جو علم دے دیا ہمیں اس کا علم ہے جو اللہ نہیں دیا ہمیں اس کا علم نہیں ہے بہت ساری چیزوں کا علم ہمارے پاس نہیں ہیں. اللہ کے بے شمار نام ہیں ہم اللہ تعالیٰ کے تمام ناموں کو نہیں جانتے اللہ عرب کی جو صفات ہیں ان کی کیفیت کا ہمیں علم نہیں ہے اللہ کی بے شمار صفات کا ہمیں علم نہیں ہے ہے کہ نہیں ہے نہیں ہمیں معلوم کہ اللہ عرص پر کیسے مستوی ہے یا اس طریقے سے اللّہ البرامین آسمان دنیا پر نظر فرماتا ہے تو کیسے نزول فرماتا ہے صفات کی کیفیت کا ہمارے پاس علم نہیں ہے برزخ ہے مرنے کے بعد کی جو زندگی ہے قیامت سے پہلے اس کو برزخی زندگی کہا جاتا ہے اس کی کیفیت کے بارے میں ہمیں کوئی علم نہیں ہے جنت اور جہنم کے بارے میں دیکھیں جنت کیسی ہوگی اس کی صفت اور اس کی کیفیت ہم اس کو نہیں بتا سکتے کہ جو نعمتیں ملیں گی اللہ فرماتا ہے کہ کسی انسان کے دل پر وہ گزرا ہی نہیں ہوگا وہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ اسی نعمتیں انسان کو جنت کے اندر ملیں گی تو بہت ساری چیزوں کا علم ہمارے پاس نہیں ہے ایک لاکھ چوبیس رسول دنیا کے اندر آئے کتنے نبیوں کا ہمیں نام معلوم ہے پچیس نبیوں کا باقی نبیوں کا نام کو نہیں معلوم نہیں معلوم اور نبیوں کا کتنے فرشتے ہیں دنیا کے اندر ہم اور آپ نہیں جانتے جتنے انسان سے زیادہ فرشتے ہیں ہر انسان کے پاس دو دو فرشتے ہیں کتنے فرشتوں کا نام ہمیں معلوم ہے چھ سات فرشتوں کا باقی فرشتوں کا نام کو نہیں معلوم کیا معلوم نہیں معلوم فرشتوں کا نام چند ابراہیل اسرافیل مکائر منکر نکیر چار ہو گئے اور کیا نام ملک الموت موت کا فرشتہ بس یہی چار پانچ فرشتوں کے نام معلوم باقیوں فرشتوں کا ہم کو ہم, ہم, ہمیں نام ہی نہیں معلوم لیکن کتنے فرشتے ہیں بے شمار اللہ کسل حدیث ہے کہ جو کیا نام ہے خانہ کعبہ ہے ٹھیک اوپر اس کی سدھائی میں جو ہے اللہ تعالیٰ کے بات کرنے کے لیے آتے ہیں فرشتے جو ان کا کعبہ جیسا کہ کہا جاتا ہے اور ستر ہزار فرشتے ڈیلی آتے ہیں ستر ہزار فرشتے روزانہ اور جو آ جاتا اس کو پھر قیامت تک دوبارہ موقع نہیں ملتا ہے اتنے فرشتے ہیں آپ سوچئے کتنے فرشتوں کی تعداد ہوگی ہمیں نہیں معلوم ہے جی عمایہ علام و جنو د ربی کا اللہ تیر کی جو لشکر ہے اس کا علم اللہ رب العامن کے علاوہ کسی کے پاس نہیں تو اللہ ہمارے پاس بہت کم علم ہے پھر بھی ہم بہت ناز اور فخر کرتے ہیں لیکن حانا کہ حقیقت یہ کہ ہمارے پاس بہت معمولی علم ہے اللہ مت عما ہوتی تم میر علم اللہ خلیلہ وہ یا سرور کا روح بولے روح رب بھی ہما ہوتی تم مر علم اللہ خلیلہ لوگ آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں آپ کہہ دیجیے کہ میرے پاس جو ہے کہ روح میں رب کا حکم ہے معاملہ ہے اور تمہیں بہت کم اس کا علم دیا گیا روح ہمارے جسم کے اندر لیکن ہمیں روح کے بارے میں کچھ نہیں معلوم اس کا رنگ کیسا ہے طریقے اس کی ماہیت کیا ہے حقنے ہی کی ہیں ہوایں ہوائیں چلتی ہوا کا رم کیا ہمیں نہیں معلوم ہے کچھ نہیں جانتے ہم بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو انسان دیکھتا ہے یا انسان اس کو محسوس کرتا ہے لیکن اس کے بارے میں علم نہیں رکھتا تو اللہ رب العالمین نے جو کچھ ہمیں بتایا اتنا ہی ہمیں علم ہے اولا یہ علم ہے اللہ بھی ماشا مگر اللہ جو چاہے اتنا ہی علم ہمارے پاس ہوتا ہے تو اللہ کی صفات کے بارے میں اللہ کی صفات کی کیفیات کے بارے میں قبر کے بارے میں برضق کے بارے میں پرسرات کے بارے میں ہاں پرسرات ہے ایمان ہے اس کی شبت بیان کی گئی لیکن کیفیت نہیں انسان بیان کر سکتا کیونکہ غیب سے متعلق ہے تو غیب سے متعلق جو چیزیں ہیں ان کی کیفیات کا علم انسان کے پاس نہیں ہوتا تو انسان کے پاس بہت کم علم ہے اتنا ہی اتنا اللہ ہر غلامی انسان کو دیا دین کے بارے میں جو اللہ نے دین بھیجا اس کا علم ہے اس میں بھی کوئی کسی کے پاس کم علم ہے کسی کے پاس زیادہ علم ہے وہ فوقا کر لمن علم ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا ہوتا ہے دین اللہ نے کھول کر کے بیان کر دیا جن چیزوں کے ہمیں ضرورت ہے دین میں عمل کرنے کے تعلق سے شریعت کے تعلق سے ان تمام چیزوں کا علم اللہ نے سب کو دے دیا ہے بتا دیا اب کوئی حاصل کرے تو ٹھیک ہے قرآن کے اندر موجود ہے حدیثوں کے اندر موجود ہے صحابہ کے اقبال کے اندر موجود ہے وہ ساری چیزیں جو دین سے متعلق ہیں لیکن جو غیبیات ہیں جو ہماری زندگی کے بعد آنے والے واقعات ہیں جو غیر سے متعلق ان چیزوں کی کیفیات کا علم ہمارے پاس نہیں ہے جو گزر گئے ان کے بارے میں بھی ہمارے پاس علم نہیں ہے لیکن دین اللہ نے مکمل دین دیا دین میں کوئی چیز نہیں چھپائی ہمارے نبی نے سب امت تک پہنچا دیا وہ کامل دین ہے قرآن و سنت کے اندر موجود ہے وہ جو اس کو حاضر کرے گا اللہ تعالیٰ سے دے گا جو نہیں حاضر کرے گا اس کے پاس نہیں ہوگا تو یہ ہے کہ اللہ رب العامن نے جتنا علم دیا ہے جتنا چاہتا ہے اتنا ہی انسان کے پاس علم ہوتا ہے تو اللہ رب العامن علیم و خبیر ہے ہر چیز پر قادر ہے اللہ تعالیٰ کے علم سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے اللہ کو معلوم ہے سب کچھ آپ یہاں بیٹھے ہیں کس مقصد کے لیے ہیں کس کا کیا نام ہے کون کہاں پیدا ہوا کہاں اس کی وفات ہوگی ہر چیز ایک جز کا جزیات اور تفصیلات ذرے ذرے کا تمام چیزوں کا اللہ رب العامن کو علم ہے اللہ کا علم وسیع ہے غیر محدود ہے تو یہ آج کے درس میں اللہ تعالیٰ کے علم کے تعلق سے ہم نے جانا اللہ سے دعا کے بلامین ہمیں اپنے دین کا علم حاصل کرنے کی توفیق دے اور جو کچھ سیکھیں اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق دے امین جزاک اللہ خیبد و صلی محمد ولا علیہ و سابض وہ علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ